الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يعد الله فلا مضل له من يضلله فلا هادية له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد ربه ورسوله أما بعدك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ونفسكم وهليكم نارا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري واسر لي أمري محسم بھائی اور دوست گائے میں نے پڑھ لی جو سے فرمایا گیا ہے کہ عیمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و کو آگ سے بچاؤ آگ سے بچاؤ کیسے ہوگا نفس کا کہ جب اس کی اصلاح ہو اور بنیادی طور سے بنیادی طور پر اپنی اور اپنے اہل و حیال کی اصلاح تو سب سے اول فرائض میں سے ہے سب سے پہلے اپنا نفس پھر اپنے اہل و حال اس سے سائد دفعہ ہمارے ساتھی تھا تو وہ کہیں کافی عرصے کے لیے جب باہر چلا جاتا تھا تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ اس کا بیٹا ہزارہ ہو گیا اور ہم کیا کریں میں نے اسے بلایا میں نے کہا کہ یہ آپ کے بیٹے کا ہی حال ہے ڈاکٹر صاحب ابراہیم علیہ شام میں اپنے خاندان کو چھوڑ کر مکم کروا چلے گئے اور ان کو اللہ پہ سنبھالا میں خدا عملے لائی تھا اور جو عمرے لائی ہو جاتا ہے تو باقی چیزوں کے حالات کے ذمے ہو جاتی ہیں اور پھر جو ہے تو کوئی کسی کے بنے یا بگڑے یا پھر وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عمر ہوتا ہے تو جدا حساب ہوتا ہے اور ہمارے آپ کے ذہن میں یہ فرائض میں سے فریضہ ہے کہ ہم اس میں دیکھیں گے کہ آیا میرے اہل و ویال کا کیا حال ہو رہا ہے سب سے پہلے اپنی نفکی سلا ہے پھر جو ہے تو اپنے اہل و ویال کو آگ سے بچانا اپنے آپ گزان خان سے بچانا ہے اہل و ویال کو ہر گھر میں نے تقریر کی وہ سو ہی مسلمان ہو گئے وہ کامل ہوئے جنتی ہو گئے لیکن میں میں قوال ہی تھا کہ میں نے ایسی تقریر کی کہ مجھے تو اس گا لگی نہیں سکتا وہ قوال صرف گا رہے ہوتے ہیں نا لوگ اچھل رہے ہوتے ہیں شلاگے لگا رہے ہوتے ہیں ان پر حال تاری ہو ہوتا ہے اور ایک کو دیکھتے ہیں کو دیکھتے ہیں وہاں سے کہ آج ہمارا آمدنی زیادہ ہوگی ہمارے میرے صاحب ہوتے تو تھے تو ناز خان تھے تو کہا کرتے تھے کہ میں میںل کو, جی کو, کو ایک سر اور آواز خوشانی ملی ہوئی ہے سر کو ہے تو فن کے طور پر سیکھ لی ہے دونوں کو ملا کر جب سر اور فن خوشلحانی اور سولہ اکٹھا ملتا ہے لوگوں کا حال لوٹ پوٹ ہوتا ہے لیکن کمال پر خود کچھ اثر نہیں پھر سوال میں کہ جنرل میں چلے گئے اور خدا نہ خاصہ نہیں گیا جہنم میں تو کوئی اچیومنٹ نہ ہوئی نا کچھ نہیں فائدہ کخ پنجابی والے کہتے ہیں کک فائدہ نہ ہوا کو جی کو میں کہہ رہا تھا میں نے اس نیت سے کہا ہی نہیں کہ سب سے پہلے اپنے نفس کو کہہ رہا ہوں کہتے ہیں کہ دین کی بات بیان کرنے کے عذاب میں سے کہ آدمی اس نیت سے کہے کہ سب سے پہلے یہ میں اپنے نفس کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں بلکہ کہے اس نیت سے اپنے نفس کو سنا رہا ہوں اور گویا اس سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ تو نے یہ چیز حاصل کرنی ہے تو نے اس چیز کی پابندی کرنی ہے تو نے اس چیز میں کوشش کرنی ہے کہ اس آدمی کا دوران بیان اس کا روئے سہون یعنی بات رخ روئے سہن اپنے بادمی کی طرف نہ ہو اپنے نفس کی طرف نہ ہو اور جس آدمی کو بات کہتے ہو اپنی اپنی فکر نہ ہو اور جو آدمی اپنے آپ سے مطالبہ نہ کر رہا ہو کئی آدمی اپنے کلام کو ضائع کر رہا ہے سانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سی ہم پر گزر گئی اس کے مجدر گزرے اور مجزر کا تعین اثر کرتے ہیں کہ اس کے وہ نئے سرے سے ساری باتوں سے صاف کرتے ہوئے قرآن حدیث کی تشریح کرتے ہیں اس اس کا تفسیر پر بھی کام ہوتا ہے حدیث پر بھی کام ہوتا ہے فکا میں اس کا کام ہوتا ہے اور بیت کے سلاثل میں بھی اس کا کام ہوتا ہے اور اس فیصلہ پانے والے آدمیوں کی وجہ سے ساری دنیا میں اتنی بات پھیلتی ہے کہ جو ہر ایک آدمی تک اس کی آواز پہنچتی ہے اور اس سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ مجد ہے چودہ سہی جو گزر گئی ابھی تو پتر بھی ہے اس کے بجے گزرے وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے نفس میں کسی بات کی کمزوری محسوس کرتا ہوں کسی عمل کی کمزوری محسوس کرتا ہوں تو اس کو موضوع یا بنا کر اس پر میں بیان کرتا ہوں اس لیے تھا کہ مجھے اس کے عمل کی توفیق ہو جائے تو گویا وہ جو بیان جو کر رہے ہیں خود اپنے نفس کو سنانے کے لیے کر رہے ہیں ہمارا یہاں درست ہو رہا تھا تیرہ سال میں ختم میں قرآن ہوا تو ختم قرآن والے دن میں نے کہا کہ یہ درس میں نے صرف ایک طالب علم کی خاطر کیا جو اب بہت زیادہ پابند تھا تو تمہارے سننے والے سازی کہہ رہا ہے کہ میرا خیال تھا کہ سب سے زیادہ میں نے پابندی کی ہے مجھ سے کلاس نہیں رہی شاید میرا کہے گا دوسرا سوچ رہا تھا شاید میرا کہے کہ میں نے بہت پابندی کی ہے ہر ایک آدمی اپنا اپنا سوچ رہا تھا تو کہا وہ تھا لبی کی خاطر میں نے درس کیا اور اس سے کوئی درس نہیں رہا وہ میں خود ہوں اس سے کوئی نہیں رہا سارے کہہ رہے سے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ, کہ آپ ہمارا کہیں گے آپ نے اپنے آپ کا کہہ دیا تو یہ سچ بات ہے اسے کہتے ہیں کہ دی کی بات یاد کرنے والوں کو بہت ہو اس کے متاثر نہیں ہو جائے گا آگے سو آدمی ہیں کہ دو آدمی ہیں اگر تو وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو کہہ رہا ہے اور نفس کی اپنے نفس کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنی نفس کی اصلاح کے لیے اور خدمت خل کے لیے ہم کام کرتے ہیں اللہ کی رضا ہو نفس کی اصلاح ہو اور خیر میرے خل پہ یہ بات کہہ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے نفس کی اصلاح کے لیے تو ان کو کیا پرواہ کہ دو بیٹھے ہوئے ہیں کہ سو بیٹھے ہوئے شہری رحمت اللہ علیہ دہلی گیا مسجد میں ڈھائی گھنٹے بیان کیا اور بیان ختم کر کے دعا کر کے جب نہ لگے مسجد کی چاک آدمی آیا انہوں نے کہا شاہ صاحب کا بیان ختم ہو گیا انہوں نے کہا جی ہاں جی ختم ہو گیا اللہ میں کتنے دور سے چل کے آیا اس بیان کو سننے کے لیے وہ بیان ختم ہو گیا کہا بھائی اگر وہ بیان سجے ویسے ہی کوئی ابھی سنا دے تو کہا میں بالکل تیار ہوں تو جیسے کہ پورے مجمے کا کے بیان کیا تھا ویسے ہی ڈھائی گھنٹوں سے لیا آدمی کے آگے بہان کیا جیسے وہ آگے اللہ کی رضا کے لیے کرنا تھا کیا آگے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ایک آدمی تلب کے ساتھ آیا وہ تو جذبے کے ساتھ اور اتنی استعاب کی بھری اس کا اتنا افسوس ہوا تو ہوا ہی تو تلب کو تھا ایسی آدمی ہے تو بعض کو لے کر عمل کرنا ہے اور عمل کرنا ہے بات کو آگے لے کر پھیلانا ہے چلنا ہے آگے یہی تو کام کا آدمی ہے ہمارا یہ سی آپ ہدن میں کہ انسان کو کوئی بھی اگر دن کا کام کر رہا ہو تو سب سے پہلے اپنے نفس کو مخاطب کر کے اور اپنے نفس کی اصلاح کی نیت کر کے اس کو کرنا ہوتا ہے کہ جو اس جذبے سے بات کہیں جا رہی ہو اپنے نفس کو مخاطب کر کے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اس کا فائدہ دوسروں کو بھی ہوتا ہے سننے والا تو نیت کی بھی نہیں ہے فائدہ لینے کی اور آپ جو کہنے والے ہیں آپ نے بھی نیت نہ کی اپنے فائدے کی تو دونوں بغیر فائدے کی نیت کے بیٹھے کسی کا بھی فائدہ نہ ہوا اگر آپ نے اپنے فائدے کی نیت کر لی یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کیسے خود میری ذات کو فائدہ ہو میرا باطن اس کو سنیں اور اس میں تاجی کو جذبہ پیدا ہو اور وہ ہماری کی طرف متوجہ ہو تو اس جذبے والے آدمی کی بات جو ہے یہ دوسروں پر کیسے کرے گی اثر و تاثیر تو نیت کا پڑتا ہے الفاظ خاص کتنے خوبصورت کے انہیں نکل لے ہوں اور کتنا جوش و خروش کیوں تاریخ کر رہے ہوں ہے فیض اور فائدہ جو ہے یہ اس کا پہناپنے کا پیمانہ ہے تو اس وقت تو بڑا مزہ آیا بڑا دل خوش ہوا بڑا جوش و خروش تاری ہوا لیکن آپ جب وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو اس تقریر بیان کی روشنی میں عمل کی کوئی توفیق نہ ہوئی تو ایسا یہ مطلب ہوا کہ وہ تقریر کی شولہ بیانی تھی اور الفاظ کی جولانی تھی اور زبان کی روانی تھی اور اس میں کوئی فیض اور فیضان اور فائدہ نہیں تھا اس جیسے عمل کی توفیق کی طرف انسان کی رہنمائی نہ کی اور بعض بات کو سنتے ہو کوئی بدل نہیں آئے گا کوئی لطف نہیں آئے گا کوئی جوش و روش نہیں محسوس کرے گا آدمی بعد میں جا کر دیکھے گا کہ میری عمل کی توفیق میں اضافہ ہوا اسی کو تو فیض کہتے ہیں چیزیں مارنا اور ہو حق کرنا یہ ہال تاری ہو جائے رونا دھونا تاری ہو جائے یہ حقیقت فیض نہیں ہے حقیقت فیض جو ہے وہ عمل کی توفیق میں اضافہ ہے لحاظ <متحدث> <متحدث> <متحدث> فیض اور فائدہ کو ناپتے ہیں وہ عمل خیر کی توفیق کے اضافے سے ناپتے ہیں عمل خیر کی توفیق میں اضافہ ہوا ہے بس یہ بات خیر والی تھی اضافہ نہیں ہوا ہے تو یہ وقت جو شخروش تھا جو کہ ہنڈیا کے بال کی طرف ابھرا اور بس پھر ٹھنڈ آنے پر بیٹھ گیا بس خاتمہ ہو گیا اس کا دکان میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ بال بچوں کی تربیت کیسے کرے گا آدمی انہوں نے کہا کہ اب تو آخری اٹھنے کے وقت آپ نے سوال کیا یہ تو وہی لطیفہ ہوا کہ بندی ہو رہی تھی ایک دار العلوم میں اور استاد صاحب جب پگڑی باندھ لگے فارغ و تحصیل طالب علم کو تو اس نے کہا استاد جی نا خدائی خود اس وقت اسفال کر دیا تو استاد سے بڑے ہوشیار اس نے کہا بشیا داشی بادرو کی کم کے مطلب جب گاؤں چلے جاؤ رہا اور بادو کا مہینہ ہو تو اس وقت جو کسان ہل چلا رہا اس سے پوچھو گے تیز چلا گیا گاؤں میں بادو کا مہینہ آیا کسان ہل چلا رہا تھا حاجی بادو کے مہینے میں ساتھ گرمی اور حب اور ہل چلا رہا بعد اس کی طبیعت اتنی پریشان ہوئی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس بیلوں لڑو یا ہل سے لڑو یا کوئی کوئی جو, کو جو, کو جو, جو اس سے لڑو تو اس نے کہا ساتھ سال کی بات اس سے پوچھتے ہیں اس نے مجھے کی اور کیا کہ اس نے کہا کہ خود تو اس کو تو آیا بہت سستنگ ہوا, ہوا تھا ہل چلاتے اس کو تو وہ سات اس, اس کے بیلوں کا وہ لیا نا چکا لاٹھی جس کے آ سوئی بھی ہوتی ہے اور اس آ جو دو چار اس کو لگائی نا اور دو چار لگنے کے بعد جب گرا اس نالی میں تو پوچھ لو ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ زیادہ کا یہ طریقہ ہے اور وہ باہل بہول بہول رہی سکتا یہ تو کھیت میں ایک بار بادرو یہ والا بےکار بدا کے کہ یہ وہ کرے گا تمہارے ساتھ تو مضمون کیا تھا جی آپ نے کہا کہ بال بچے کی پروش کیسے کریں گے یا اللہ تو خیر ہمارے ساتھی نے کہا کہ وہ ہمارے اس میں اسٹال میں مثالی باپ کتاب پڑی ہوئی اس کو اٹھا کر دے دو میں کہا اچھا ہوئے آپ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا کہ مثالی باپ بارہ لوگ ایک لفظ میں ہی اولاد کی تربیت کا پیغام اولاد کی تربیت کا پیغام ایک لفظ میں مثالی بات آپ کو خود مثالی بننا پڑے گا خود مثال بننا پڑے گا کیونکہ یہ جو تاثر گھر کا ہوتا ہے یہ لاشوری ہوتا ہے ایک شعور ہے ایک لا شعور ہے لاشور وہ چیز ہے جس میں جب چیز بیٹھتی ہے تو آپ چاہے نہ چاہیں وہ آپ کے ارادوں میں اور آپ کی اس میں شامل ہو جاتی ہے اور آپ اس شخصیت کے اندر وہ بیٹھی ہیں بھائی کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک ہوتی ہے نا جو چیز جا کر بیٹھتی ہے وہ جب تک کمپیوٹر ٹوٹ پھوٹ نہ جائے اور جلد نہ جائے ختم نہیں ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ہم تو ایسے دور میں گزرے کہ جب لوگوں کے دماغ کمپیوٹر سے بھی ہم کیلکولیٹر والوں سے جلدی ضرور تقسیم کرتے ہیں ہم اپنے پہاڑے جو ہم نے یاد کیے ہوئے ہیں وہ اسے کیلکولیٹر والوں سے جلدی بلکہ کیلکولیٹر میرے سامنے وہ کرتا ہے مجھے آتا ہے گوسا اسی استعمال پر تو یہ جو آدمی اپنے ماں باپ کو دیکھتا کرتے ہوئے اور بچپن میں جو دیکھتا ہے یہ چیز میں بیٹھتی ہے لیے پاکستان کے بارے میں اس ہی ہوا کہ ان کے نساو میں کتنی ہم نے تبدیلیاں کی پھر بھی ان کا گیا اسلامی مزاج ختم نہیں ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو یہ بات سامنے آئی کہ ہم نے ہائی سکول اور کالج اور ہم نے یونیورسٹی اور کالج کو ہم نے کنٹرول کیا ہے اور کنٹرول کرنے کی جگہ پرائمری ایجوکیشن ہے تو پرائمری تعلیم کی جدا ڈائریکٹریٹ بنا کر اس کے لیے مشیر مغرب سے ورلڈ بینک کے اور آئی ایم ایف کے مشیر آئے اور سے خارجوں پر لائے گی کہا کہ ان کے ان ڈائریکٹروں کے ساتھ بیٹھے اور ان کے ذہنوں میں ڈالیں اس بات کو اس اندھیرے ظلمت کو جس سے کہ اپنی نئی نسل کو جب ان کا ذہن کچا ہو تو ان کے لاشور میں ڈال دیں جب ان کے لاشور میں ڈال دی گئی پہرے کی شخصیت جو ہے یہ درد ترتیب پر نہیں آ سکی اولاد کی تربیت ہوتی ہے جب باپ کو مثالی بننا پڑتا ہے خیر وہی صاحب بھائیوں نے کہا ساری باپ تو میں لے گیا تھا وہ میرے گھر والی کے ہاتھ لگی گئی کتاب اور جب بھی میں جاتا ہوں کوئی نہ کوئی پیراگرام میرے لیے نکالے ہوتے کہ ان کو دیکھ لو اس میں کیا لکھا ہوا ہے کیا کرتا ہے تو کہا ڈاکٹر صاحب ہمیں کو یہ مثالی ماں والی کتاب بھی کوئی تو نہیں تو میں نے کہا وائرس سے پوچھتے تھے جی وہ ان کے پاس ہوگی شاید مجھے تو نہیں پتا اس نے کہا وہ کہتے کتاب کہ ہے تو صحیح لیکن ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ لائے ہوں گے کہیں تو یہ کہ آپ آ کر اسے خود لے لو نا تاکہ ساری ماں بھی لے کر جائیں اس کے پیراگراف آپ نکال کے رکھے اور اس کو دکھایا کرے یہاں کیا لکھے اور تو کیا کرتی ہے پھر لکھنا لکھانا تو بہت آسان ہے بات کو بول بھی لیتا ہے آدمی لکھ بھی لیتا ہے لے کرنا برتنا اس کا بہت مشکل ہوتا ہے جو لکھا ہے بولا ہے اس کو میں حاصل کر لوں یہ پھر بہت مشکل ہوتا ہے خود آدمی کو حاصل ہو جائے اور کہتے ہیں کہ سارے فن سکھانا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن سب سے سخت اور مشکل فن وہ روحانیت ہے آدمی کو سچ سکھانا آدمی کو دیانت سکھانا آدمی کا مانو سکھانا آدمی کو حیا اور اخلاص سکھانا یہ سب سے مشکل کام ہے اس کے لیے آپ کو خود اس کا نمونہ بننا پڑتا ہے یہ خود نمونا نہیں بنتا اور جب آپ نمونا بن گئے تو پھر آپ کو آپ کی شخص چلتی پھرتی دعوت ہے آپ کی شخصیت اگر آپ امال کا نمونہ بنے تو آپ کی شخصیت چلتی پھرتی دعوت ہوتے ایک امر کو کسی نے دعوت دیجیے بزرگ اس نے مثال دے دینے اگر مسلمان ایسا ہوتا ہے تو ایسا بننا تو بس کی بات نہیں ہے اور مسلمان ایسا ہوتا ہے جیسے تم ہو تو ایسے بننے کا فائدہ نہیں تو لہٰذا مجھے معاف رکھے امر آ کے حریش والے روشنی کے شراغ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فتنوں کو ٹال دیتا ہے عملی نمونہ جو تفصیل کو املی نمونہ بنایا یہ عملی دعوت ہے ابو دردہ رضی اللہ گزر رہے تھے تو ایک مسلمان نے ایک کابر سے کہا کہ ہمارا چلتا پھرتا قرآن ہے قرآن جو قرآن نے جو احکامات بتائے ہیں اس کی عملی تصویر اور عملی نمونہ یہ صحابی ہیں جو, جو عملی شخصیات ہوتی ہیں اور جو عملی نمونہ ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ کہنے سننے کی تقاریر کی ضرورت نہیں پڑتی آپ صاحب اکلام جن علاقوں میں گئے ہوئے ہیں علاقے کی زبانیں بھی نہیں آتی ہیں تعزیر و ثقافت سے واقف نہیں ہیں لیکن ایسا عملی نمونہ ایسے اخلاص والے کہ پورے علاقے کو بدل کے رکھا ہے یہ جو ظاہر ہیں مالدیب مالدیب الجزائر مالدیب ال جزائر نے ایک تاجر کیا ہے مسلمان حافظ قرآن نام جس کا ہے جو یاد رہا بھی اس کے بارے میں لکھی ہوئی ہے حافظ قرآن نے وہ کیا تو مالدیب کا یہ رواج تھا کہ ہاں لوگ ہوٹل نہیں تھے ہر آنے والے آدمی کو لوگ مہمان رکھتے تھے مہمانوں کے پاس رہا اسے جاتے ہوئے اس کے اس کو توفیق دی. دے دیا دے دیا نہ دیا نہ دیا تھوڑا دیا زیادہ دیا کوئی سروکار نہیں رہا تو یہ کہتے ہیں میرا, میں ایک بوڑھی کا مہمان عورت کا مہمان ہو گیا اس کے جب میں ٹھہرا تو رات کو رونے لگی تو میں نے کہا مجھے افسوس ہوا کہ میری میزبان عورتیں کیوں رو رہی ہے میں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہے اس نے کہا کہ اس طرح ہے کہ یہاں ہر سال دریا میں کوئی مخلوق آتی ہے کشتیاں بیٹھی ہوئی اور ایک کواری لڑکی کو دلن بنا کر وہاں لے جاتے ہیں اور وہ اس کو قتل کر دیتی ہے مخلوق تو ایس سفر سارا علاقہ محفوظ ہو جاتا ہے تو اس سفر میری بیٹی کا نمبر آ اس پر تو میں سیر ہو رہی ہوں تو نے کہا آپ اس طرح کریں کہ ایسے بھی ڈولی کو تو وہ نہیں دیکھتا ہے آپ بیٹی کی جگہ مجھے بٹھا دینا اس پہ ان کو بٹھا دیا گیا رات کو وہاں ڈولی رکھی گئی صبح لوگ آئے اور بیچ میں صحیح سال سالم بیٹھے ہوئے تلاوت قرآن کر رہے ہیں کہ نے کشتی آئی گانے بجانے کی آواز آ رہی تھا لیکن یہ ہے کہ مجھ پر میری طرف کوئی نہیں آ سکا انہوں نے کہا یہ چلے تو دفاعی ہوگی اس کو پھر بٹھا دوسری بات پھر بٹھایا گیا پھر اس کا صحیح زندہ سلامت نکلا آپ تذکرہ لوگوں چرچا لوگوں میں ہوا کو جو بادشاہ وقت کے پاس لے گئے آپ بادشاہ وقت سے پوچھا تو کون ہے اور کیسے ہوا یہ تو فخن نہ شرح اور ہمارے پوری مملکر پریشان تھی اس کیا کیا اس نے کہا میں اس طرح مسلمان ہوں اور قرآن پاک اللہ کے کلام میں اس ہم پڑھتے ہیں کوئی چیز غالب نہیں آتی ہے جن وغیرہ کوئی مخلوق غالب نہیں آتی تو پڑھتا رہا آپ بادشاہ سلام مسلمان ہوا پورا ملک مسلمان ہوا ابھی بھی ایک طرف شاہی محل ہے اور اس کے مقابلے ہے. مسجد ہے اور اس کے پیچھے جائے تو یہ بزرگ دفن ہے کہ شخصیت کا قبلی کارنامہ انہوں نے دیکھا تو ان کو سمجھانے کی تقریروں کی ضرورت ہی نہیں پڑی سب اس کے عقید عدیب کو لینے کے لیے تیار ہو گئے اعلیٰ تبارت ہے شخصیات بننے کی توفیق آفرمائے تب یاد لگ جامعہ کوری گم نارا ہوگا کیا یہ مانو خود اپنے حال آپ کو اپنے لگا رکھو آگ oh. سے بچاؤ oh.